شیف لاتے ہیں مفتی اعظم پاکستان خطیب اہل سنت مبلغ اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب خطیب اعظم لاہور ان کی آمد سے پہلے پرجوش نعرہ لگائیے نعرہ رہے تکبیر نہ رسالت نہ رسالت علماء اہل سنت شان اولجا کانفرنس حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب وسلام تو وہ سلام الار سی بل محمد بن المصطفى وعلى آله وصحابه والصدق والصفاق بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يقرا في قا الله اللهم انذ بالله صلاه الله مولانا العظيم وصلى رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها النبي لا منس عليه وسلم تسليما سارے دوست شوق شوق نال اچھی آواز نال دروپ پاک سلادو سلام والی گیا سی دیا رسو لا آلکا وا یا سیدی یا بل اللہ دو سلام والی گیا سی دیا خاطم نبی والا آلیکا و سہبا یا مکین کلو بل صاحبزہ والرت صاحبزادہ محمد انوار صاحب بانی محفل احاظہ جناب خان امیر خان صاحب دیگر سنی ہنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم ڈیرہ ترباز بعد خیال کے اندر بندہ ناچیز نو پہلی مرتبہ خدمت دین دا دیسر آیا برادر خان امیر خان صاحب فقیر کو کول جمع پڑھتے ہیں لاہور انہوں نے دعوت دیتی بندہ ناچیز وعدے دے مطابق باوجود سفر طویل دے اور مصروفیت دے افاع اہد واسطے حاضر خدمت ہو گیا ہے اللہ جلر شانہ بندہ ناچیز کی حاضری دے مقصد نا فرما تسان آزاد دور دراز تو تشریف لائے آئے اپنے دین اسلام اور دینے حق نو سمجھن بھی خاطر اللہ تبارک و تعالا دا آنا قبول فرماوے اور اس مقصد اندر ااریا کامیابی اتا فرماوے بڑی توجہ اور دھیان دراز گفتگو سنتے ہو پہ تھوڑی جی اگر ترمیم کر لو نا تو پھر انشاءاللہ اللہ اور زیادہ لطف آئے گا اور ا اس محفل دے مقاصر پورے حاصل کر گے غفلت دور کر کردی ہوا سبحلہ چھو لیکن اے پھر اگے جب تمہوں گفتگو سمجھ آئے نا میری کوئی بات سمجھ آئے تو اس وقت آخنا سبحان اللہ کیا آخنا لفظ تو بڑا مشکل جہا ہے بہت بھارا جہا وزنی جا لفظ دے. زبان تے پتہ نہیں چڑھتا کہ نہیں چڑھتا لیکن انشاءاللہ شاء تھوڑی جی کوشش کرو تے ساری زبان جہی ہے وہ اس نیک رستے چڑھ پائے گی ہاں اس علاقے کا پتہ نہیں سڈے لاہور علاقے اسلام دعا بھی لینا ایک دوجے تے وہ آندنے آئے فلان تھوپ دیا پترا دو چار گھانا کھ کے تے پھر آندنے آ سلام کی آل ہے تیرا اس طرح کی جد زبان تے اس علاقے میرے خیال دے گانے چلی کلی ہونی نا تو اس واسطے مڑ چنگے پاسے آسے آنا جہا ہے جی گل پر کوئی نہیں جب کوشش کرو گے تو انشاءاللہ شاء اللہ لذیذ کامیاب ہو جا گے اور اے رب سونے زبان جیڑی پلیت کلمے نہیں بنائی دنیا دی ضرورت اور یا خدا یا مستفا واسطے بنائی دوستان گرامی میں <متحدث> عالمہ دے جوڑیاں کا ساتھ من بےلو جا بندہ چند دن فقی جاروب کشی اور خدمت دا موقع ملیا ہے جو حق تعلق نے دین میں مینو سمجھایا ہے میں جناب دے سامنے پورے دلائل نال پیش کردہ صاحب فل وامر کلمات استعمال فرما رہے سن بزرگ فرما مور نہیں ہوں مور مور جاندن جب دوں گے نہ جیت من سمجھ آئے گی گل ان پتا لگتا ہے پیا مور جہا ہے نا بزرگ فرما دیں بھی لوکی اس دے پار ویخ ویک کے خوش ہوندے ہوں تو اپنے پیر ویخ کے بےچارا روا رہا ہے بڑے کوڑے ہوندے ہوں بہرحال اللہ تبارک و تعالی خاج گانے چشت اور غوث پاک میران کا سدکا بندہ ہے نا چیز وہم و گمان تو بھی اچھا بنا دے, دے اجرانے گرامی پر فتن دور دنیاوی ماحول بھی فتنیا لبرے لبریز دینی ماحول بھی فتنے میں لبریز مذہبی ہلکے بھی, بھی, بھی, حلقے بھی پر فتن ہو گئے پختہ فکار جہاں میں کہاں پختہ پکار جہاں میں کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام اس لیے عقائد اور ایمان اور یقین جہا ہے وہ کچا ہو گیا تے مسلمان جڑا ہے وہ ہمیشہ پکا ہوتا ہے وہ جدو پک جو چک گیا نا اصا ادو دے برباد ہو جد سانو فر و الاس شریف مولا یقین دی دولت عطا فرماوے گا فرما پھر دونوں جانا کامیاب ہو جی حضرت صاحب فرما رہے سن پا دے بارے تھی مت سوچنا کتوں کھان کے فلانے ویکو فلانے میرا مطلب یہ کسی ویکو ترسا رب رسول دے پیچھے چلو زمین اسمان روزی بند کر دے مولا تہن تمہیں بچا دینا یا رجیب گل ہے کتیاں بلیاں سوراں مچھیاں ڈڈوں کچووں نو کھواندا پیا تے جڑا اودا بن جاوے گا اونو بھی کھا سکے گا کیا بات واہ بہرحال ایمانی گاندھی کمیے پچھلیاں امتاں جڑیاں ਸਾڈے تو ہیں جی حضور سرکار دے پہلے غلام گزر گئے نے انہاں یقین نال ساری کائنات نو سمے پیا ہے اور اساں بے یقینی دا شکار ہو گئے ہاں کلندر اقبال فرماوندا ہے سنہ تہذیب کے گرفتار غلامی سے بہتر ہے بے یقینی دا تو بے یقین دا شکار اقبال کا نام لیکن تسان خالی دا یا نا سنیا یا میں حقیقت اقبال پیش کراگا سکول والے بےلی جہاں فوٹو ٹنگیا ہوں کی پتا اقبال کی اقبال کے سراپا انقلاب سبحان اللہ اقبال سراپا حقیقت اقبال کے مصطفیٰ دا دوسرا نام میں جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر شانِ اولیاء بیان کراں گا اللہ مینوں اولیاء دے صدقے شرِ صدرتا فرما دے آمین ولی اونوں آکھ دے نے جڑا اللہ رسول دی تابعداری کردا ہے کی کردا ہے فرما غبر شرول کر ناو بڑی دے ناو برادری دے رسول دی کردا ہے نہ او بڈھی دے آکھ لگدا ہے نہ برادری دے آکھ لگدا ہے نہ بادشاہ دی اکھ لگدا ہے نہ او کسی غیر دی اکھ لگدا ہے ولی صرف چلدا ہے تو اس مالک کائنات دے فرمان تے چلدا ہے سبحان ولی دی موٹی جی نشانی دنیا دردی دی ادھر ہو جاوے زمین جنبد نہ جنبد گل محمد دنیا پہاڑ اپنی تھا تو اٹھ جاوے مگر رب دا فقیر اپنے رب سونے دا راستہ نہیں چھڈ تکدا سبحان اللہ سبحان اللہ میری گل سمجھ آو نا جی اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ اے کہ جہا بندہ اللہ رسول دی فرما برداری کرتا ہے رب اس دنیا چی بے مثال زندگی دہر دے مثال زندگی دہ میدان ماشرال ہاں جی تین جہان نے جی بیٹھے ہیں ایک جہان ہے عالم یا سباب ہے دار العمل ہے جو کرنا ہے اگلے جہان جا کے وہ حاصل کرنا دوسرا جہان مرنے تو بعد وہ بھی ایک پورا جہان ہے انتہائی بے وقوف اور چبڑ بندہ ہوے گا وہ جڑا سمجھے مرنے تو بعد کچھ نہیں مر گیا دشانیں مگ گئی نہ شان والے دی شان مرنے تو بعد جاری رہن اور عذاب والے جہے جی نے عذاب اگلے جہان جاری رہدا اتنے دونوں کام نے انام بھی رب کا نال ہے آداب بھی نالے. جہان یہ نے اور روح نے دو قسم دواں نے جنہیں دنیا کے اندر اندگی گزاری ہے جی مولا دی مرضی یہ ام والیا روح کیڑیاں نے انعام والیاں روح اور دوسرا رواں ایسیاں جنہیں اتے اپنی من مانی کی اپنے نفس دے پیچھے چلے ہیں اپنی خانگی وکھائی ہے جداٹ وکھائیے اتے ہاں جی جناب رب رسول کی مرضی ہونا کیا کام ہوئی جی روح ایس جہان بھی قید نفس شیطان کی قید یا جیل دی قید اور مرنے تو بعد قبر دزاد کی قید میدانا نم دی قید ساری قید کی قید اور ج نے ایس جہان شریعت مصطفیٰ دی قید حاصل کیتی ہے نا حضور دی شریعت دی قید لئی ایس جہان دے اندر, اندر ان ایس جہان بھی رب سونا آزادی دسم کا پنجرا انہوں ان قید نہیں کر سکتا اور جناب قبر دیاں کمر اس نیح قید نہیں کر سکتی اور میدان ماشر بھی اس کو قید نہیں کر سکتا او تینے جہانوں میں آزاد ہوں جنہیں ایس جہان شریعت مستفا دی قید آ اور جلدی شرح دا اتنے جانور زندگی گزاری جانور آزاد ہوتے ہیں ایسے بندے ایتھے بھی قیدانا شر کے اندر بھی آزادی اللہ دلی دے تین جی دے دے جہان باہر ہی دیا رہے تین جہان انہوں نو اللہ سونا راہت اور سکون عطا فرما ہے میں اپنے موجودہ آغاز رب دے پاک کلام کرنا چاہتا ربا نے فرمایا وا مئی اللہ ہندی ندی تین و شہادا نعرے بجائے اللہ لا آخرا کرو وقت تھوڑا میں تھوڑی جی چار گلا سنا سفر بھی کر کے آیا تو میرا نعرے مکیا تو مر مسئلہ خراب ہے جی اللہ فرما اللہ میں فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا پتا نہیں آیا ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ نالے نال ذکر کردے رہو نالے ذکر سنندے رہو سن اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا مئی اوتے اللہ جڑے بندے حکم فر چل دے نے اللہ تے اللہ دے رسول دے فرما برداری کردے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی زندگی وچ بسر کردے نے جویں مولا دی مرضی میں مولا دے پاک محبوب دی مرضی ہے اللہ فرماوندا ہے میں نہ بندیاں نو کیویں یار دے دینا کنا یارا دی سنگت دے دینا وا اے ہو جے سنگت کنا کنا دی مل جاندی اللہ فرماوندا ہے نعم اللہ فرمایا یہ بندے رب رسول دی دے مطابق زندگی بسر کرنے والے نے زندگی اینا اینا اپنی زندگی جناب گزارنی بندوں کے فرمایا میں یہاں نبی رکھنا وا یہ سدیق رکھنا وا یہ شہیدان رکھنا وا یہ سال دے نیک رکھنا وا اللہ فرما ہے کیڑے کیڑے ایک نبی مزہ نہیں آیا اگر گونج پی جائے سبحان اللہ تاکہ غفلت نہ آئے کوئی بندہ سو نہ جائے کافی دیر ہو گئی ہے تنوع بیٹھیا سندیا کدھر ہک تھک نہ جاؤ فلما ویکھ دیا تر تر گھنٹے گزر جان اکھ نہیں ادھر در ادھر کر دے کدھر پاٹ نہ نکل جاوے جائے اکھ پاٹ جاوے مگر پاٹ نہ جاوے وہ خدا دیا بندہ پلیتی خیال نہ اے نہ کر تینو تین واہد شریق مولا نے پاک روح اسلام والی دتی روح ناک پاس لا دے بہد شریف مولا نے بکرم مولاب داک محبوب کی یاد کے اندر لا دے ہاں جی اس زندگی نناب اس مٹی داق درد نہ رو اس اپنے قیمتی جوہر نوٹ فکریوں دے نال نا ویسے اے دا مول اگر ہے تے صرف نبیاں دی جماعت دا مول اے اے تے جنت الموجدنت پھر دوہ سے دا مول اے اگر اے دا مول اے زندگی تا دے مولائے کائنات دا دیدار اس دا مول اے ہائے ہائے ہائے جناب اللہ دا سچا قرآن فرما ہے جڑا غلط ثابت کر دے میں سر لوا دینا ہر حوالہ لوہے لکیر مٹ جائے گی فقیر دا حوالہ غلط نہیں ہو سکتا اللہ فرماؤں اللہ بندہ ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دی گونگ کے رکھ دے ہوئے جناب چودھری خان بن کے تکبر اندر درا کے و شیطان دے پیچھے چال کے پیچھے چل کے دے سر لائی نا نا وہ زندگی بسر کرے تے انج جویں مولا حیدر درے کرار کیتی۔ کی زندگی بسر کرے امام حسین نے مشکل کیسے سینے بہ گئے کافر نے جدو منہ دک پا دی سرکار نے چڈ دتا مولا والی مشکل کشاہ نے فرمایا جا ہوں تینوں قتل نہیں کردہ آؤ میں چڈنا پیا آپ فرما نے پہلے میں تنو رب دی رضا دی خاطر قتل کر ریا اسا جدوں میرے منہ تے تھکے ہن میری ذات دا مسئلہ آ گیا وے ہن اس واسطے میں اپنی ذات نو وچ شامل نہیں ہون دندا میں صرف قتل کراں گا میں جو وی کام کراں گا اپنے مولا کائنات دی رضا دی خاطر کراں گا سبحان اللہ سبحان اللہ آہ فرمایا میں تین قتل نہیں کرا گا تو جو فرمانا دیا بندہ قربان جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں عمر بن خطاب کیا جاندا اے آپ مکے دے بڑے وڈے خان پہ چوہدری سن قربان جاواں مکے دے خان تے چوہدری سن مگر صدکے جاواں جدوں کملی والے دل جناب اسلام نو قبول کیتا اے دلوں ایمان نو قبول کیتا ہے دین اسلام نو قبول کیتا ہے مغروری ڈٹ گئی تکبر جااندا رہا چدراہٹ جاندی رہی اج دی آگئی آئے آئے آئے آج بھی آ گئی نیاز آ گئی ضرور رہا میں جاندی رہی جاندی رہی حضرت پھر ویخ جناب جدوں اے زندگی بدلی حالتیں بدل گئی رنگ اندر بدل گیا ظاہر بدل گیا بادن بدل گیا فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ وقت نے بادشاہ وقت نے ادھی دنیا سنبھال کے بیٹھے نے جدوں بیت المقدس فتح پہ آتا ہے بینت القدس فتح کرتے حضرت فاروق اللہ تعالیٰ آپ اونٹ کے سوار ہوں اپنے گلام نال ایک جناب غلام ہے آپ دے نال جناب ہاں جی سفر اندر واروں واری اونٹ دے سوار آتے نے، بادشاہ وقت اونٹ دی لگام پڑتا ہے غلام دی واری آ گئی سوار آن دی ہاں جی نالے گلاما دوسرے حضور مہربانی ہوفر سان ویخ پے عیسائی سان ویخ پہ انہیں آخنا خلیفا جمع ہے फड़ी फिर पैंट दी कुर्बान जावा फरमाते हैं सारियान हट जाओ असा कमली वाले दी सुनत चलना है طریقے قربان جامع جدو المقدس دے نیڑے فاروق آدم پہنچے نے عیسائیاں دے پادریاں باہر نکل کے ویکیا ایک لگے ویخیا اپنی فوجوں کو آخر لگے وہ مقدس دے وہ دےو یہ لڑنا دی ساری دورت نہیں جے جا دلو انصاف کرنے والا ہے بغیر لڑائی ہوئی سان فتح کر لینا جی انے سان فتح کر لینا جے توجہ فرما مر پیا کرنا زندگی ہوسم بہادر شریف کی اصل زندگی آئی ہوئی چلیا بڑھے کھڑا ہو بڑھی دلہ اندر گل کرو آگم صاحب سے ملے میڈم صاحبہ سے ملے جی دور ہی بڑھی دا اتوں کا مینو ہل پتا کوئی نہیں بڑھی کے پچھے چاہتا اصل گل ہے تریقا فریا انگریزا چوڑیا کا استفا گلاب پتا کوئی نہیں مرد دنیا کے اس طرح مسلمان ہوتے کی شہر نے اللہ فرما وا مئی فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنين یاد والی زندگی رب رسول مرضی والی ہوا فرماؤں گا ایم ای نبیادیق شہیدان سال ہی مطلب ایک لاکھ چوی ہزار پیغمبر کی سہبت تنوع مل جاندی ہے رب دے ہن تو سمجھے گا اے تے مرن تو بعد گی یا مرن تو بعد کئی سمجھتے ہی کچھ نہیں مگر تیرے سامنے میں کتاب کتاب روح قیم کئی حدیث دی کتاب امام جلال سیوتی رحمت اللہ دی شرح سدور فی حال موتا والقبور ہاں جی او امام جلال سیوتی جنہ نبی پاک سرکار جاگدیا پچھتر وار وی کے آئے دو لاکھ حدیث ہقصل ہاں مت توں تو سمجھی بیٹھا مت سمجھی بیٹھا میں سا مطلب آ نتھو خیر تو ہے. فتو خان تو آیا ہے سڈا مطلب انہوں مردوں کو آیا ہے سینا مستفا نال جڑا ہے سڈا مطلب آیا کہ خاجہ اجمیری گریب نواز کو آیا سڈا مطلب آیا, آیا, تو آیا. آیا سلطان باہو تو آیا ہے ساڈا مطلب آیا ہے پیر میرے لیشا گولن بھی لال آیا ہے قربان جاوا توجہ فرما امام جلال سیوتی رحمت اللہ کتاب جناب توجہ فرما محدث ابن قیم جوزیہ نو حضرات بھی اپنی جنا اپنا پیش من اپنا جناب والا <سؤال> دنیا ما یقن میں نہل دنیا فتک کلر سے ہلوی ہو مثل مل اربی روح سفا سولہ پڑھن لگا آپ نے روحان دو قسم نے ایک عذاب والیاں نے اپنے آزاد مفت لا لیا نے نہ ایک دوجے دی زیارت دا موقع ملتا ہے نہ ایک دوجے دی ملاقات کا موقع ملتا ہے اور دوسری وہ مولا نے انعام کیا ہے جنہوں تے مولا نے انام کیتا ہے جنا اتے کملی والے مرضی والی زندگی بسر کیتی حضور دے دین اسلام دی زندگی بسر ہے آپ فرما نے اے روحان جڑیاں نے اللہ چھوڑ دینا ہے, اے دیندا ہے دنیا اے انا نو آزاد کر دیا ہے آزاد ہو جسم کا پندرہ نو آزاد نہیں کر سکدا قید نہیں کر سکدا کیونکہ قید آداب جہاں تلا ان فرماے انہوں سے آزاد کردا نہیں ایس پنجرے تیری میری روح حضور گو حضور غوث پاک امام جلال سیو دلتے ہیں الفتاوی کے اندر گوش پاک سرکار دی دعوت کی دس بندے دس بندے دعوت کی وقت ٹائم سارے کون مرید ویخنے والے حیران بھائی بابا جی سرکار غوث پاک میران کتے کتے جان گے ٹائم ہی کول جان گے واقع خلاف خلافی ہو جائے جب دوسرا دن آیا دساں دسان گھروں کے اندر باغ بہت ہاں ہاں ہاں دساں فرما نے تلا یہ روح جڑیاں رب دین والیاں آپس ایک دوجے دی ملاقات کردیا نے وت ادا کرو ایک دجے دی زیارت کر نے دا دا کرو ماں کا منحب سو جو دنیا ویچ کر کے گئی نے وہ ایک دجے ذکر کردیا نے, ایک اگے دے تذکرے کر نے چنگیاں تے نیک پاک چنگیا گروا نے اور جناب والا آگے لکھتے ہیں مما نملی دنیا اور جو کچھ پچھے دنیا والے کرتے ہیں وہ ویخ کے وہ یاد کرتے رہتے ہیں دنیا جو پھر آپس یاد کرتے انعام والے والے توجہ فرماؤ یہ پھر جناب قید مولا نہیں کرنے مرن تو پہلے مر ج او پھر کتوں مال تو, موت تو مردے نے حضرت سیدنا سلطان باہو رضی اللہ تعالی نو سلطان لارے رضی اللہ تعالی فرما جو دم غافل یا سو دم کافری سان مرشد سبق پڑھایا سنیا سنے سکھو گیا کھلی سنیا سنے سکھو گیا چت مولا ول لایا جا لے رب دے ایسا کمایا گر گئے بہو تے تا مطلب نو پایا ایمان رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ذرا بولو چا سرخی نہیں ذرا ڈاٹ کے بولو ربران ہے میں کتاباں سامنے اس واسطے رکھ کے بیٹھا کیونکہ ایسا مولوی تو گل سنیے نہ ذرا حوالہ وخال لکھا کتنے انگریوالے چانتے اور رکھا دور دیا چانتے پڑ گئی. بندے آؤس کا سلسلہ جاری کرن لگا میرے مشکات شریف کی ادیس فال کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار حضرت رضی اللہ تعالی نو اپنے صحابی نو ملک کے یمن وال روانہ فرما رہے ہیں روانگی دی صورت حال کی ہے غلام حضرت مال گھوڑے تے بیٹھے نے گملی والا نامدار گھوڑے دی لگام فڑیے توجہ نہیں کیرش کا والی کائنات دی جان جی محبت نہ تے پکا بندہ شیتان اس محبوب رحمان سرکار نے گھوڑے دی کے فڑیے غلام نو بایا بڑے نال نمبلی والے محبوب فے دی مقدس دے نال دے جا رہے تے جدو مدینے تو باہر پہنچ کر سمجھنا اج کل حضرت صاحب لتیفے کی گل کر اج کل آم برسا سے بھی لکھا وی آئی پی لکھا ہوگا اس کا کی ہے دے درجنے سے تو آٹا ہو گیا جی رب دے ہوں ماں مر جائے گی آخر جی ویری امپورٹڈ پرسنل میں آخیا اس دا کیا مان ہے آخر جی اس دا مان ہے بہت انتہائی اہم شخصیت میں کیا اس میں تبدیلی کرنا چکی میں کیا اس میں وی آئی بی وی آئی بی میں کہ آئی بی آدمی بہت بڑا کیوں میں کیا خدا دے بندے کملی والے اہم شخصیت کوئی نہیں دل میں سونے کے دی خاک ورگی تعنات نہیں ہو سکتی سونے قدمہ دی خاک ورگی ساری نہیں کا سکتی جدم دی خاک دیا کسم ربے کا البلد اللہ فرماندائیو محبوب آجڑے شہرے جتو رہی نائے میں اس شہر دیاں بھی قسمہ گھانا وہ اس محبوبے کائنا سلاللہ تعالی و سلم دے نار دی کوئی شخصیت جدوں نہیں وہ سونے محبوب ذرگاں میں گلام دے گھوڑے دی لگاں پھڑ کے دس دیتا ہے امتی و وڈی شخصیت تو ہی ہوئے گی جنا جنا آج دی پہ نیار کرے گا وی آئی پی کلچر سرکار نے رگڑ کے رکھ ہے دا سور واگ آ کر پجارو چیل میں بڑا بن جاؤں گا اور چلیا انج وے نہیں دے وڈے بن واسطے چھوٹا بننا پہ ادور فرما نے اللہ اللہ رب کی جی خاطر جنا چونا چکے گا, گا بلندی فرماگا اللہ دیا بندیا توجہ فرماو جناب والا میرے کملی والے دیکھ یار کا ذکر خیر اس دھرتی سے پیک کرنے آو کسے بادشاہ کا ذکر نہیں پیا ہوں جی انہوں پاکوں ولیاں دا ذکر پیا ہے توجہ رکھنا حلرت غلام فرید کوٹ مٹھن والا نوب سب سادک نواب بہاول پور آپ کا مرید سی ساجا غلام فرید صاحب نو جاک لگا کہ میرے نال ایک نواب آیا ہے میرا دوست ہے اس مہربانی کرنی ہے جھکنا نہیں مل اسلام میری بےزتی ہو جائے گی آخر کا میرے پیر سامنے آیا نا دوسرا نواب رکھا خواجہ نواب لگا صبح ساتور دیکھا جان تمہوں میں روکیا بھی نہیں نا باز آئے بےزتی کرا دیتی جے میری آ فرمان لگے بیلی لی جس کی نا میرے نام گوڈیا دیا ہاتھ رکھا میں رکھ دیں خاجے تو نیاز مندی ہے کیوں ہر شہر مگر نیاز مندی ہے نہیں وکتا مگ توڑے डोरे मल मल छोड़ ए देली पत्थर कान ही रे कड़ी कुरबान जावा सारे सबक तेन मिलन गे अकलमंदी दे मेरे कमली वाले दे, माने क्याल दर तो मिलन गए अच्छा ईमान एक गल कर लगा तो रक्त वजो न کافر خدا کے کاغذات پاس ہوئے میں جیسے آ بہلی بول رہا کافر فیل اچھا اے دسو بھی جڑا فیل نکل مارو پاس ہوں کہ فیل ہوں مار ل نقل مارنے ربل ہو پاس ہونا چاہے بورے بلے جناب کافر نقل نہ مار نقل مارتے سونے حضرت سیدنا مولا حسین مار نقل مارنی تے حیدر ایک نو مار نقل مارنا حضور دے بلال ہمشی نار پربان جاوا جب پاس ہوئے رب سونا انہوں واسطے نمونا بنا دب آ جڑا یہاں دے پیچھے چلے گا وہ ایسا انسان ہوے گا جی زندگی دنیا دے اندر بھی پاک ہوے گی قبر اندر بھی پاک ہوے گی حشر بھی پاک گی سبحان اللہ तो वजो फरमाण कमली वाले जनाब जी मिलना गल आ गई कर दी है जनाब सरकार हजरत महाज न रवाना कर दरमाते ने माज हम जदों आवेगा साबर से आन खलोगा مسے کے کھلو مو جدو آشق نے گل سنی آپ حضرت جی کرتے کملی والے برداشت نہیں بے مت ہے سوکا امن کا فرمایا ای بال جہے پرہیزگار لوگ نے وہ بہت جیتے بھی ہو سن وہ جہاں ہو بھی ہون گے جڑے بھی ہو گے تو قسم زبان چور چوری کرے ہاتھ کٹیا جا لی گلت بیاں ہی کرے تو اس نے زبان کٹی جائے لیکن کسا نہ کٹیا جی بس تھی کٹی کرے ہو سزا جڑیاں نے اسلام دا اسلام دا بادشاہ دم تھی چور کٹی کھڑا نہیں جی آ سمجھا کرو یہ سلاوا جہیا خلیفا وقت فرماوے جو فرما اللہ دیا بندے آنور فرما نے کملی والے سرکار کا بیان دے فرما پرہیتار ہو حرام بوجھن والا ہوے گناہ تو بوجھن والا ہوے پرہیزگار ہوے فرمانبردار ہوے جتھے بھی ہوے گا ان اول الناس بے المتقون او میرے نیڑے ہوے گا سب نالوں حضور پہ فرماوندے دینے حضرت معاذ نو دلاسہ پہ دیندے دینے حضرت معاذ نو حضور سہارا پہ دیندے نے تسلیاں پہ دیندے نے گھبرا نہیں تو پرہیزگار ہے بھانے یمنج بھی ہوے گا میں تیرے نال ہوواں گا آہا سونے محبوب دا فرمانے والی شاہ نے توجہ فرما فرمان لا دیا بندیا ہزور نے اتے فرمایا ہے سو کانو و من کانو باوے جتھے بھی ہو میں ہومن شادی ہے خلا ہومن جناب لاہور بیٹھا ہوئے سلطان باہو جناب جنگ بیٹھا جناب ہندوستان اور ہزور نے فرمایا خان اویں جناب کوئی برادری نہ ہوا بھی گا کیونکہ ہزور دی بار گا تین سب نہیں چلتا کسب چلتا سمجھی بیٹھا ہو میں میں دیکھے سید نبی پاک دی فرما برداری چھڑے گلیوں میں چروڑ دا مل دا ہے اورائیوں ہوئے نا ہاں ماتے سمجھی بیٹھا ہوں میں میں دیکھے سید نبی پاک دی فرما برداری چھڑے گلیوں میں چروڑ دا مل دا ہے اورائیوں ہوئے نا جلایاں ہوئی سونے باب دی فرما برداری کرے دنیا ان تخت تے بٹھا کے وہ پیر چمتی رہتی ہاں کیونکہ مولہ دی بارگاہ نندر برادری نہیں چلتی اتے کوئی خان نہیں جی چلتا اتے ایمان چلتا ہے کی چلتا ہے مت تو سمجھے بھی نہیں مچھان وٹ دے کے تخ میں رب دے ڈر ہوا بیٹھا مچھانے وٹ نہ نہیں رب ملتا نو وٹ پتا کیون چڑھا دیتے وہ جب نہیں ہوتی ڈنگ نہیں ہوئی بند ہے بے بکو آئیے جی کٹ کے پیا کرتے ہوں وہ سمجھتے نے دنیا میرے مچھاں دے سارے کھلوتی ہے وچ مچھ نہیں چل وچ سونے محبوب سرکار دی سنت چل رہی میں لوگوں تے ناز کرنا ہزور ناری وکھا کے ناز نہیں کرنا اچھا یہ دس یار اے بندیاں کی شان اچھی ہے کہ کملی والے کی مچھ ن جانا کملی والا سرکار تیری داڑی شریف والے دا کیوں فخر نہیں کرنا ہو اس <سلام> محبوب کی نگاہ رہی ہے تر عمل تے تیرے دل سے رہکہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دل ویخ دے واہ واہ حضرت سلطان باہو فرما ہے دل کا لے لو موہ کا چا جانے اسے منہ کالا اے دلی اچھا ہوئے تل یاری پچھا یار بھی کدی سیاڑے سیال چھوڑی مسیح تانسی گئے عالم چھوڑ مسیح تانسی گئے جدو لگ گئے دلی سبحان سبحان آمید قربان جاگ لا دیا بندہ درویش فرمان نے فرمایا پرہیزگار او با میں کوئی ہووے با میں جتے بھی وصدا ہووے میں عربی دے نال ہووے گا ایک گل کر لگا غور نال سمجھنا بے لیا گا کئی یار ایسے ہونگے جڑے تیرے نال پھانیاں تاک گے کئی یار ایسے ہونگے کچاریاں تاک نال جانگے کئی ایسے ہو جیل تک نال جان گے جیل <سؤال> تک جا کے بچے پیچھے نسیبہ میں چڑھے سہ یار تین کچہری تیکر چڑ جان گے کئی ہویفر رہے میرے موٹے موٹا لڑا کے میدان سارے مننے گا نہ سارے بے وفا جب آئی بھائی بھائی مان یار اوکھا ویلا ہوا ہوں پچھا پہ آار کو سدکے جاوا جلے اس لیے اندر آ ج جڑے اس لیے سر کی چھان بن کے کیڑے نے کون کو ملن وہ سی نوال سوال دفن کیتا سارے ہو گئے جدو قبرستان کو پچھے ہٹے ہیں دے تو دو فرشتے حساب لین والے آن کے قدم رکھا ہے ادھر میرے پورش دکھا جاؤ سمان ہر نے قدم رکھ جائے آ فرما نے ویلی وی کو لینا جی ساڈا یار سدگ جاوا یار جڑے وفادار یار نے وہ جلیا توڑے کام پی گئے ہونا بےلیاں یاری لا بھے وفاوا یاری چاری لا وفا وال جڑے ایس دنیا بھی ایئریا والی جیل چازی علم مدیر کہ جنہیں کملی والے سرکار کے گستاخ راج، پال کتری ہندو نو قتل کی تا رحمت اللہ اندر بیٹھے تے دین محمد سی اسلے بابا جیل میں رائے محمد کمال پہ لکھتا اپنی کتاب چا؟ آستے میں گیا نا بیٹھے کیا حال ہے قیدیاں کا ویخیا تالا بھی ہے دروازہ بھی بند ہے مورا بھی کوئی نہیں تے اندرو ہی کھائے پہ میں تے جان نکل گئی تے میری تے نوکری گئی <سؤال> اے نا نو ایک ہون دی جی بڑے جناب ابھی کار کر کے لگے آ ساری مجبور ہے جناب جی کریے مگر یہاں چلے انو پتا کونے بے وقوف ایمان نہ چڑ بوکری تر جائے در بند ہوے گا سونا سو در کھول دے گا غازی رحمت اللہ علیہ سرکار جٹ تو بعد پھر جا کے ویخے آ اندر بیٹھے درخان دا پتر اندر بیٹھا ہے بابا دین محمد پوچھتا وہ خدا بیا بندے آ میری جان کر لی دس کدھر گیا س دروازہ بند سی تارے وجے سنمورا کوئی نہیں سی کدر گیا سر راضی فرما نے نہ پوچھا خدا دانا ہی نا دے نے جدو میں اندر بیٹھا سا میری ہنر کوٹڑی بہلا کی مینو ہاتھوں فڑیا فرما نے اٹھ ترے ہو گیا کملی والا راضی تینوں سرکار پہ یاد کرتے فرمایا مینو فیا بارک میدان سے اوے لے گئے مولا علی مشکل کشا ویخیا تخت پچا کملی والے تشریف فرمانے سرکار دے سارے یار موجود نے دے فرما نے اصا تیری قربانی قبول کر لئیے ان کی چاہنا ہے جی چاہے تینو ایتھے اتے دینے ہو دنیا دی کوئی طاقت تینو نہیں پھڑ سکے گی میں میں دی میں غازی دا واقعہ پیش کیتا ہے میں کملی والے دی ایک حدیث پڑھ فرق سنا سکنا یہاں کتابوں پچھو جڑی سامنے پہ حوالہ بھی انہوں دے گھر کا میں اپنے گھر کا پیش کرا دے آکر بیٹھا ہوئے لا جی اپنی طرف بنائی بیٹھے نے میں حوالہ بھی وہاں گھر تو ہوا توڑتا حضور سرکار دی دیس کملی والے سرکار نے فرمایا ہلسے نو اغفان پہل رحمتا داور پہ لہم یا ددا وارو ناز نے فرماؤ اپنے مردیاں مردوں سونے کفن دیا کرو <حسن> اے یہ آپس کرتے ہیں سونے کفن دا مطلب یہ نہ سمجھنا پینٹ شرٹ ہاں تو مردے نو پینٹ شرٹ پوائی بیٹھا کی ہے جی یہ ترقی آفتا جدید مردہ جا رہا ہے کہڑا مردہ اے جدید مردہ جا رہا ہے پاؤں میں جوگر ہے ادھر پینٹ ہے اوپر شرط ہے اوپر پفے بڑی ہوئی ہے جدید مردہ نہ کھڑا کڑا خدا سونے کفن کا مطلب مستفا معلوم ہوا سونا نہیں کھنا جا تو سونا سمجھنے سونا طریقہ توجہ فرماؤ اربا کرنا میرے کملی والے اللہ وسلم سرکار سابا بھی ایمان س سانجا کے دجے ملنا ہے اللہ دلیا دان ایک گل کر لگا دعا کرو اللہ سان اکلا صاحب لطیف ہے اگلے دن میں گولڈ شریف کی تقریر سے میری پرواہٹ میں دارت کری جا گول شریف موڑ کے اتنے نا جی ایک بابا کھڑا ٹیکسی والا وہ جنی عمر بابے دی سی امی عمر ٹیکسی دی سی بابا بھی اٹھا اٹھاسی سال کا ٹیکسی بھی اٹھاسی سال میں سوچیا میں کہ بابا بچارا ویلا کھڑا ہے چلو اس کی امداد سہی میں بابا جی میں جانا گولڈا شری کو پنجہ روپیہ میں بہ گیا چپ کر کے بابے ہوروں کی مچھا بھی صاحب دہڑی بھی صاحب عجیب حالت چ بابا بکڑ ماری تم میں نہیں کی حکومت میں یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا فلاں کرتا تھا اب گریبی آ گئی ہے گریبی آ گئی ہے بہت پریشانی ہے میں کیا بابا جی ہوں حال کوئی اگلی تیاری کراسی سال پہنچیا بیٹھا ویکھی دراصل ترقی آپ کا مسلمان کی عقل کی گئی مہنگا تیاری کا کیا مطلب کون سی تیاری جب بارش پڑتی ہے تو اس وقت کہیں تو سبزہ پیدا ہو جاتا ہے اور کہیں شور پیدا ہو جاتا ہے تو تیاری کا کیا مطلب ہوا میں سمجھ گیا بابا ترقی و پڑیا کا ہے بابا جی داری شریف سے رکھو بابا کو کی جواب دینا جواب سنو گے تو حیران ہو ہاں آہا میں بابا جی داری شریف سے رکھو آکے جی اللہ کو داڑی پسند ہی نہیں ہے میں کہ جی کیوں آکے جب بندہ پیدا ہوا نا تو اس وقت سر پر بال کے منہ پر داڑھی نہیں دیا اللہ کو پسند ہوتی تو ساتھ داڑی بھی ہوتی میں بابا جی مڑ جا کر جب بندہ پیدا ہوا سا اس لیے دند بھی اور میں کیا مر جتر اے اللہ پسند دند بھی کونی پتر جما جاوے تو دند نکلتے آنے مارو ٹند سارے توڑ دیا کی پتر اللہ آلہ دند پسند کو نہیں میں جب بچہ جمیا اس کو چار جماعت میں خدا کا ٹور پہ میٹر سکول کتاب ہے جسرت صاحب لکھے مطالعے پاکستان تیار ریٹائر میجر میر افزل خان ان کی کتاب سامنے پی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال و جلال اس سے لکھنا پیا سر سید احمد خان نے آپ آخیا ہے اپنے ایک مکتوب کے اندر آ جو سکول میں تعلیم پاتے جاتے ہیں وہ عجب بات ہے جن سے بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہوں میں اس بابے کا حال ویک خدا دی قسم کر کے آنا مسلمان اقل ہے تو میرے کملی والے بس باقی پاسے اقل نہیں ہو رہا گل نال سمجھنا تین فرا نے شرف سدور دن لکھے آئے ولیاں کی شان تین فرا نے ملک شام والے نے روم جنگ پی ہوں عیسائی دن بھی بادشاہ پھڑ کے لو کہ اپنے دین مذہب تو پھر جا بادشاہی دا حصہ بھی دیاں گا بیٹیاں کے واہ کر دیا گا کہ وا لچ پتا ہے نا تو سب سمجھے من ویچ ہی کلے ہونے آئے ووٹ پی ہے فلانے آوٹ سڑک بنا دے کوئی سڑک دمان کھڑا ہے کوئی نالی کھڑا ہے کوئی گیس بھر دے ایمان فرش تو لے کے فرش کا کوئی نہیں جاان بن جاوے ایمان دا مل ہے تے صرف اولا شریک مولا دا رب دے پاک محبوب دا رخ ان بے قدرے جو ہو گئے بے قدرے جو ایمان دس گل سمجھیے مسلمان اے دس پتر کنڈے قیمتی ہو امام حسین کامتی ہو بھی جیس دے جس مبارک کاطر جا وہ ارشا فرشان تو باہر ہے بس نہیں لیکن معصوم بچے نو گود رکھ کے تی روپئے مراوے پوچھا ہر شاید ہے کی وجہ ہے جاب ملتا پتر گود کے مزہ نہیں پیا جڑا دین تو قربان پتر گود گودر رکھیے تو کن مزہ آنا دل چنڈک پی مگر پتا لگیا قدر والا بندہ ہر شہر نبی سونے کے اتر لٹا کے لطف لینا وہ مزہ لڑا کسی کائنا کے اندر کسی کونے کو نہیں مل سکتا قربان جا مال بندے ہوں تین گرام لالچ دگر اور سچے مسلمان سن اور سارے ہی کہ لگے آ محمد سونے محمد پا گا فریاد سو لتاب سامنے رحمت لال ہے سکار نے شروع موتا شروع سدور فی آل موتا ول کبور درد پہ لکھتے ہیں تین فرام نے فریاد کی کملی والے باہر گا اندر بادشاہ کہنے لگا جی تھی ڈرتے نہیں جی تسا لالچ نہیں آتے پھر مرن واسطے تیار ہو جاو तीन कड़ा गर्म किए ते तेल ने एक एक फिरा एक कढ़ा दे तिने कड़ा तेल उबलते पैने तीन दिन रोजाना हर हर फिरा पेश करते सामने कड़ा दे लिया वेख लवो दीन तो फिर जावो नहीं तो कढ़ा दे अंदर तड़सोगे नौजवान ने अपना ईमान फिर भी नहीं वेचया क्यों इंज दे फिर मरण اندر پیارے کیوں مرن؟ بے جے دے تو بے مر بے قدرا جہے تےکدر مرد قربان جاو جانا انکار کر دیسرے دن ایک فراہ نڑاہ پایا گیا دوجے نایا گیا تیسرا ویخ پیا ہیرے مرگے برا جانے پے نے تڑک کڑھا در تڑفتے پے نے مگر ویک کے اپنا ایمان نہیں بے چڑ دے سلطان فرما ہے آشق سوئی حقیقی جیڑا یارا قتل مشوق دے منے سیر تلواروں کنے والے یار راہی دان لگے اسے بننے سی للیدان سچا حسین علیدان صرف راز نہ بنے मुख करना तवजो फरमाओ हूं तीजे फिरा दी वारी आई वजी उठा कहो बादशाह नौजवान हाले मुझा फुट दया ने पी एडा सोना शरादा है अपने फिर जाएगा इन मैनू देशाह दे। कह लगा वजीरा की करना ही कह लगा मेरी एक बेटी है बड़ी हसी नौ जमील हसी न पेश करा गा इन्हें जनाबोदे लालच के अंदर अपना दीन मान छना है چالی دن کی مول لب دے, دے لے کے تر گیا ایک کمرے دن نوجوان نکھ نو لیا ایک کمرے اسی کمرے درد اپنی بیٹی نکھ لیا ہے میں کلے نے مگر سدکے جاوا مومن مسلمان تو इको कमरे अंदर नौजवान तेटी कोई शायद तीसरी नहीं मगर रब सोने समझ वाला नौजवान दिन गुजरद रात गुजरती है नमाज निगाह उठा के नहीं वेख्या चाली दिन गुजर गए चाली दिन गुजर गए नौजवान ने नगर उठा के वेखे ही नहीं गैर बल्ले لڑکی جناب والا لڑکی نو پیوان کے کہنے لگا تائی تو ترسہ لیا اس چالی دنوں کا حالے تک مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہوئی کہیں لگی آپ نے دو اپنے ہیرے ورگے پھر ہاں جی جناب دے ویخے نے اس جگہ دے اندر دروں ہالے کامیاب سانو کسی شہر دے اندر منتقل کر دے پھر میں نو وقت دے میں بدل لوا گی مگر ان پتا نہیں سی یہ بڑھیا دار شکل لی کملی والے ارب دہ سوار دال سبحان الله سبحان الله آي ها ارے حسین یوسف بے کدی مصری میں انگوشی تزار حسین یوسف بے کدی مصر میں انگوشی تزار سر کتا ہیں تیرے نام پہ مردان جوان تو کے فرماؤ اللہ فرماؤ اللہ دوسرے رمضانہ کلے کمرے بیٹھے ہو سات قسم دے کھانے اگو پایا کوئی بندہ نہ ویستا ہو بولو نا کیوں اچھا اللہ ویسدہ پیا اللہ دیکھتا پیا اچھا تو کیا ہے اللہ سونے نو رمضان دا مہینہ نظر آتا مہینے اللہ دا. اے سارا ہی مان رہا ہے یارہ مہینے ایک مہینہ رمضان دے دے نہیں ایک بار رب روکیا نہ رب ویکتا کھا تو ٹوٹ جائے گا ہزار حکم رب سونے دے آئے کھڑے نے حرام نہ کھا کلے کمرے حلال نہیں کھانا رب ویخا پیا چوک کھلو کے حرام پیا کھانا اس لیے رب دیا اکھان بند میرے کملی والے فرما نے پاک کرنا ہوزرگ نے چلیا جا ہاتھ لے پھرنا نا تنے ہاتھ دا مالک نہیں یہ مالک ہی رب وہ چاہے تو ہی ہاتھ تیر منہ شروع ہو جائے اپنا ہاتھ ایمان نال دسو کئی بند ویٹے ہونے جان لگ پا وہ کی ہوں ہاتھ اپنا مولا پہنا حکم کر دینا چلے بادشاہی ہے سمجھ نہیں لگی گیم سمجھ آئی ایمان تازہ ہویا ہے اگلا بھی تر گیا انشاءاللہ تازہ اللہ تازہ ہونا لڑکی لگی نوجوان حیران پریشان ہو گئے ویکھ دے کیوں نہیں خیر کدی مرد دے جان دوجوان جنہ ہوسنی نبی دیا وہ تیر ودی تکی لئی लड़की फिर आखदी डरदे क्यों मन दे क्यों नहीं गल मेरी तुसी मौत को लों क्यों डरद नहीं जवाब देंदा दा सा पर जिंदा दबी दे کوئی مار دے ترین او جوان لڑکی کہ وہ بندے خدا آ پتہ نہیں نال لائیا نی ساڈے ویخ نہیں مسلمان کیا توجہ رکھنا میں کوئی انگلش کو پڑھا دیا وہ مسلمان کرنا پا جائے گا فرنٹ تو مڑ کی کر کردار کیونفر ویکن دو آندے چنگے ایمان چلیا مسلمان نہیں مسلمان اپنے کردار بدھو محکمے آئے فرد میں کم سارے شتانی والے دے آکھنا سر دنیا مسلمان آپ مسلمان رح کو نہیں دجے مسلمان کر وہ جا اسلام پھیلیا پیا امل پیلیا ہے مسلمانوں کی سیرت فیلیا کردار آیا فکیر کی کرامتا ہے لڑکی کہ ان خیر میں گھوڑا لے آؤں گی ہاں گھوڑا لے آوجوان سوار ہوا لڑکی سوار ہوئی دونیں گھوڑے تے نس پے جنگل پھوڑیا نوجوان گبرا گیا لگتا دشمن نپڑ پی نے پچھو آواز آئی وہ پھراوا ਨੂੰ نہ جن کڑا وتہ ویکھیا तेरे वेखने के अंदर असी कढ़ाव गैर सा लगा है जन्नत पहुंच गया फरमाया जाओ फरिश्ते लै जाओ मेरे आशिक का निहा पड़ाव मालूम होया मरने तो बाद बड़ा कुछ पर मरण का वाल आ जाए बेडंगे मर आया بندیا کوتیاس زندگی بسر کرنے کے مارے فتوا لائی دل مریا ہوں مر او اصل مردہ ہوں تو سمجھی کلا جیسا دل جی مردا او اصل مردہ دا دل جاوے جا حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ ہے سرکار دے کامل مرشے رضی اللہ مل عنہ رسالہ کاسم دے اندر آپ تعالیسالا تو امام جلال سیوتی نے شرور اندر نقل فرمایا آب آب آب فرما دے دے حضرت ابراہیم بن شہبان بڑے وڈے زمانے دے ولی گزرے نے یہ فرما نے میرا کاب شریف دا طواف پیا کرنا وا ایک نوجوان سی مینو ہے میں مر جگ ایک دنار ادھے دینار دا کفل لے لو ادے دنار دی کی قبر بنوا میں دفن چکری مہربانی اللہ دلی فرما میں بڑا حیران ہوا یار مرن تو پہلے پیا دس دیکھمیا جان فوت ہو گیا فوت کہڑی تھان سے ہوا کابے کا تواف کر دیا سبحان اللہ کئی لندن مردے مرد نے لندن مرد نے کئی کعبے کئی مدینے باہر آ لے دروے سمجھو فرما اگلا دن ہویا اوہی ام آیا نوجوان فوت ہو گیا فرماندے نے میں ایک دینار دا کفن لیا ادے دنار بڑھا نو کھولیا نے بھائی اے بھائی اے حدیث کی کتاب سامنے آنا پیا ہو سر لوگ زبان پٹا کے فرما دے نے جدوں میں کھولیا چہرے دا اپنی اکھان کھولیاں مسکرا پیا میں وہ آدھے آنا محیبن لیلا وہ کلو محبن لیلا میں رب کا آشک ہاں رب کا ہر آشک لگتا ہوں مرد پیش کرتا ہے مردہ وہی جا دل مردا ہی مردہ ہوئے جنوں جنہوں غیرت کا پتا نہیں ایمان دا پتہ نہیں دین دا پتہ نہیں خدا دا پتہ نہیں رسول دا پتہ نہیں حرام دا پتہ نہیں ہر پتا نہیں دل مر گیا ہے عزت فروش ہے ایمان فروش ہے نیکی اچھائی دا فرق نہیں سمجھتا وڈے چھوٹے کا ادب نہیں سمجھتا رب رسول دا احترام نہیں رکھتا نہ تازیم نہیں کرتا یہ دل کا مردہ اصل مردہ ہے یہ نہ بھی مرے دنیا تو تردیا مردہ ہے دل زندہ ہو جاتا ہے ہر کے دن امیر دا گے دلش زندہ شد بائیش ہر کے دن امیر دلش زندہ شد بائی سب تس مرجری دے آلم حافظ شرازی راکی فرما نے جا <سؤال> دل زندہ ہو گیا وہ نہیں مر سکتا مردا ملتے زیارتہ کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں ایک صحابی نے ہاں جی ایک صحابی دوسرے صحابی کتاب روح لکھا ایک سب آندا ہے آندا یار تو تر جائیں گے نا یا میں جی میں پہلا گیا تو تینوں دساگا جی تو مینو دسنا ہی بھی اگے تیر کی بنیا ایک ساب ہی ہو ہوگا پہلے دوسرے نخابے فرمانے نے یار اللہ نے بڑی مہربانی کیرح کرنا کتاب رو سامنے پی ترہ کرنا میرے اندر چھ دن بعد میری بچی بہت ہو جائے گی حوالہ گلت ہوگی زبان کٹا دیا فرمایا صاحبی نے خواب دن اپنے اس بےلی واضح چھ دن بعد میری بیٹی فوت ہو جائے گی میرے گھر مہمان بلی فوت ہو گئی ہے فلانے دن مینو hey. بھی پتہ ہی وہ بلی فوت ہو گئی ہے اور سیدا سابی ٹریا سابی دے گیا پوچھا یار ایتھے کوئی بلی مری سی فلانے دن تندر آو مری یار hey. तो बेटी आजान आ जाने जे उन्न आया छिया दिन बाद बेटी फोत हो गई खुदा बंदे आत जो खुदा दखलूकू ना उन्हना ना उन्हदबारी ना इना च म्यादमंदी कोई जदों बंद ना हो तो मुड़ मार के मरना ही हो تے جے سونے کام کیتے ہمن رب رسول نو راضی کیتا ہوے نا تے بندے دیا ہے زندگی وی اعلی ہے قبر والی وی اعلی ہے حشر والی وی انہاں نو اللہ دے ولی آکھیا جاندا اے ایہی شان اے اللہ دے پیاریاں دی ہاں جی تے دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا سانو اپنے پیاریاں دے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرماو سانو ان اپلیتا کافراں تو بچاوے وے جڑے عقلوں پیدل نے بیچارے خدا دی قسموں عقلوں پیدل جے جی ایمان نال دسو دی ڈبی کی لکھیا خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے ہے اس کا جانی دشمن دشمن پیسے بھر کے گھر خرید کر کے لے آئے وہ کی ہے مل آپ کتوں سیا میں بلکہ ایک جگہ سے ویکیا جناب وہ हाथ में हाथ प्या खड़ा बोर्ड बने ने हास्ती दो है। है। कह एक वेखो एक केटू, केटू फिल्टर दे उस उटू पहाड़ी बनी खड़ी वो केटू पी के पहाड़ से पै चढ़ मैं जरा पौड़ी से नहीं चढ़ सकता पहाड़ से पै चढ़ा बुरा ڈڈو وانگو سا لڑا بندہ ڈڈو اٹھے چکر آن لگ پہ چڑھتا کتنے پیا گل کرنا ہونا اکل ساڈے ہتوں کھس گئی میرے کو بندہ مسئلہ پہ ہے آکھے جی مل سا بوت مر اوہ تو غیر بندہ منہ ویک سک گا مر جگ بند تیک میں نہیں جی جی اچھا یہ دسو عورت آزان پڑھ سکتی بانگ نہیں پڑھ خبریں دے ترقی کی ترقی کی چنگی ترقی ہے سونا آواز لکا میں جناب اگلے دن ایک جگہ سے تکلیف پہ کرتا تھا میں بڑے نمازی جناب جہے نہیں کدی مسیح سے بڑے وہ بھی بڑے آخر جی یہ تریقہ تیکھے چشتی میں آٹل والے تیکھے میں ہوٹل تے ایک دے گیا وہ جناب کرسیاں بڑی دوسرا ویلا بیٹھا بندے کیوں نہیں بازی بھی نچ دی میں حضرات حضرات حضرات حضرات حضرات آج کے اس روحانی ایک کی ریکاٹنگ خان محمد چشتی حاصل کریں آف میرسیمر کھچیت فون نمبر صفر تین سو ایک پچونجا نو سو بائی مفتی محمد فضل احمد جشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں ودی ٹپ دی میرے تو کہیں میرے ٹپی نہیں کہیں ٹپی نہیں جب آج کہا یہ سن کے گلہری نے بھیا روشنیتا منڈے میاں تھوڑا پوچھا کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا صاحب منہ سنبھال کے بولی جائے یہ کچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا یہ میں بڑی بھی تو چھوٹا آل ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے آل ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے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 خوبی ہے اور کیا تجھ تجمے <تصفح> جو تو بڑا ہے تو مجھ سے ہن اور دکھا مجھ کو یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو چھالیا کھلوتی تو بند میم چالیاں بھی چھالیا جڑی یہ کھان دان سے یہ چھا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے ایک مکڑا اور مکھی مکڑا تو مکھی نہیں مکڑا جالی ہے جا جی اڑتا یہ مکھی نال کلام ایک دن کسی کہنے لگا مکڑا کہہ رہا ایک دن کسی مکھی سے کہنے لگا مکڑا اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا لیکن میری کٹیا کی نہ کی کبھی قسمت بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤ نہ رکھا حدرت کبھی چکر نہیں چلا غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے اپنوں سے مگر چاہیے یوں یار پیچھا کی بانی اپنوں سے مگر یوں چاہیے یوں کھچ کے نہ رہنا چلو دور بندہ رہے اپنے کیوں تومپرا آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے جو میری مبلگین یورپ میں مبلغین کی بہت ضرورت وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا تو سامنے چڑھے آؤ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی حضرت کسی نادان کو دیجیے یہ جی دھوکا حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ جی دھوکا اس جال میں مکھی کا سنا را. اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا تو چڑھتے دیکھے نے اترتے نہیں ویکے تو پکڑی کدھر جانے مکڑے نے کہا واہ فرے مجھے سمجھے افسوس اپنے دشمن سمجھنا مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا منظور تمہاری مجھے خاطر تھی مگر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 یہ غیرت مند ہے میری فقیری ہدروس فکرو درویشی جس نے مسلمان کو سکھا دی سربزری لگی سونا فرم تو ماڑا وا لیکن امیر میرے اثر رکھتے ہیں وہ آدھے یار پیسہ سڈے کوئی گل کر میرے سڑتے میری عزت زیادہ یہ نہیں تو میری عزت کیوں زیادہ ہے فرمایا اس واسطے کہ غیرت مند ہے میری فقیری سبحان اللہ فکیری میں گریبی جیڑی ہے نا فقیری درویشی میری وہ ہے غیرت مند تو غیرت مند فکیر ہمیشہ عزت زیادہ ہوتی ہے روس اکبال ہے اس دلے نیڑے نہ لگی جہاں مسلمان نو کہہ رہے اکی چکن کا ول سکھا دلیا پیڑا خندی تو تکیر کردار چودھری اگے فکیر چکن دے سبق دینا فکیر وہ ہوں جا صرف رب دے چکتا ہے باقی ہر ایک دے آکڑی سمجھنے لگی غریبی میں ہوں امیری امی غیرت مند ہے میری فقری ہزار اس فکر دروے جس میں مسلمان کو سکھا دیے کرنے وال سکھا دیتا ہے نا ایسا دلے فقیر تو دور ہو یہ تو بچ جا یہ آپ بغیرت تینوں بغیرت بنا دے گا آپ تشریف فرما ہوا چاہتے ہیں میں ان کی آمد سے پہلے ضرور کہوں گا کہ جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم وہ من کی یہ تعریف ہے کہ رو ہماؤ بہن کہ اپنوں کے لیے تو وہ نرم ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوتا ہے جگرے جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم درجاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان چشتی صاحب کو اپنے مسلک بیان کرنے کی پاداشت میں اس کے مصطفیٰ علیہ طیت و صنع کے نغمات سنانے کی پاداشت میں کئی مہینے جو ہے لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں رہنا پڑا ہے بےحمد ہی تعلی ہمارے علماء تمام اندا کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں رہے تھے لیکن چشتی صاحب اپنے ان تاجدار اور جا کا صدقہ اپنے ان عظیم اساتذہ کا صدقہ کبھی جھکے نہیں ہیں کبھی بکے نہیں ہیں ہمارے علماء کی یہ شان عظمت ہے کہ خواہ وہ تحریک پاکستان ہو تحریک ختم نبوت ہو تحریک نظام مستقبل ہو تحریک تحفظ ناموس رسالت ہو وہ حضرت مولانا عبد الستار خان نیازی مرحوم ہو جو کہ آپ کے ضلع سے تعلق رکھتے تھے حضرت علامہ شاہ احمد ہوں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قبر الدین سیالوی ہوں یا اس دور کے علماء میں حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہوں کوئی بھی حکومتی جراوا جو ہے انہیں جھکا نہیں سکتا کوئی بھی شخص میرے یہ چھوٹی موٹی مسجد ہے پہ جانے والے لوگ جو لاہور میں پڑھتے ہیں پنڈی کے کالجز میں پڑھتے ہیں یہاں مساجد میں بیٹھ کر نعرہ رسالت لگا لینا میرے دوست بڑا ہی آسان ہے جب آپ کی یہ نوجوان نسل کالجز میں جاتی ہے یونیورسٹیوں میں جاتی ہے وہاں ان کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے عقائد سے انہیں دور کر دیا جاتا ہے آپ شان کی بات کرتے ہیں عظمت رسالت کی بات کرتے ہیں لاہور کی یونیورسٹی میں اس قسم کے داری پروفیسر موجود ہیں جو کہتے ہیں خدا کون ہے واٹ از گارڈ وہاں تو خدا کے وجود کا جھگڑا ہے ارے اپنی اور جوان نسل کو ان گماشتوں سے بچاؤ ان اسلام کے دشمنوں سے بچاؤ ان کے دل میں اس ڈیرے پر بیٹھ کر اس قسم کی کیسٹیں سناؤ ان کو اس قسم کے علماء سناؤ اس قسم کے ناخوان سناؤ کہ ان کے دل میں محبت رسول کا جذبہ موجود ہو جب اللہ اکبر کیا رسول جب یہ کسی کالج میں جائیں کسی یونیورسٹی میں جائیں کوئی بے دین کوئی گستاخ رسول کوئی اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ انہیں گمراہ نہ کر سکے ان کے دل میں قرآن کی محبت ہو اہل بیت کی محبت ہو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تیت وسلاح کی محبت کا اس قدر سمندر چاٹھے مار رہا ہو کہ کوئی بے ایمان ان کے ایمان پر ڈانٹا نہ مار سکے اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے علماء کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے سارے لوگ بیٹھے ہو آج کے بعد میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جس آدمی کے چار بچے ہیں ایک بچے کو دینی مدرسے میں داخل کراؤں گا حضرت علامہ فضل احمد چشتی صاحب کے پاس اس کو پیش کروں گا اور آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ اس بےچارے کی روزی کا کیا بنے گا ارے روزی تو پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور دین پڑھنے والا آگے آگے ہوتا ہے مجھے پاکستان کا کوئی مولوی دکھاؤ جو بھوکھا مر رہا ہے جو داتا گنج بخش کے خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا مقصود احمد قادری صاحب ہماری چھوٹی سی بستی بنیال سے پڑھ کر گئے ہیں آج وہ لاہور کا گورنر بنا بیٹھا ہے لاہور میں اس کے پاس سارے